نصوص کا لفظ نہیں آپ کے مناظر نے لفظ کیا لکھا ہے یعنی وہ روایت ایسی ہو کہ اس کا ثابت ہونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتی ہو اور وہ متواتر سے ہوا کرتا ہے متواتر سے اس کے لیے <تصفح> میں نے حوالہ نبی کا ہی پیش کر دیا مقدمہ م... مسلم شریف سے اور اس کے ساتھ ساتھ تدیب راوی صحیح میں نے حوالہ پیش کر دیا ہے اور یہ جب تک آپ یہ سابت نہ کریں کہ قطع و ثبوت اور قطع و دلالت نس ہے اس وقت تک آپ کا دعوی ثابت ہو سکتا نہیں ہے آپ کو اب چاہیے پہلے مسئلے میں اگر ہے تو پیش کریں نہیں ہے تو اقرار کریں صاحب جی یہ میں نے پہلا مسئلہ غلط ثابت پیش کیا تھا پھر اس کے بعد دوسرے مسئلے کو لیں دوسرا مسئلہ البین علی بالخيار والا جو ہے اس مسئلے میں بھی ثابت کریں کہ نسکت کی سبوت اور قطی دلالت فلا موجود ہے قطی سبوت کی تاریخ منطبق کریں قطی سب قطی دلالت کی تاریخ منطبق کریں پھر اپ اس کو پیش کریں اگر نہیں کر سکتے تو اپ صاف اقرار کریں کہ یہ دوسرا مسئلہ بھی میں نے غلط پیش کیا تھا غلط پیش کیا تھا پھر اس کے بعد جب تیسرے کی بات آئے گی وہاں بھی بات آپ ثابت کریں. اور بھی جو پیش میں بھی, قتی بھی, اور قتی دلالت بھی. اگر کت سب اور دلالت نہ ہو, تو آپ کا دعوی سابت ہو سکتا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پانچ مسلے بیان کر چکے ہیں دو مسلوں پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ قط ثبوت نہیں ہیں دو مسئلوں پر پہلے دو مسئلوں پر اس کے لیے یہ بات طے ہو گئی ہے کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ بخاری اور مسلم جس پر متفق ہیں اس کو بھی قطع ثبوت کا درجہ حاصل ہے یہ مناظرہ ہمارا طے ہو گیا ہے بار بار اس کا حوالہ طلب اس لیے نہ کریں آپ نے بولے ابھی صدر صاحب صدر صاحب جناب یہ جو آپ یہ آپ کے مناظر کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر بات بعد میں ہوگی کہ یہ قطعی یدھ دلالت اور قطعی ثبوت نہیں ہے یہ <Sats> بات ہے یا انہوں نے مناظرے کے ٹائم میں ثابت کرنا ہے کہ جو میں حوالہ پیش کروں گا وہ قطعی یدھ دلالت اور قطعی ثبوت ہے وہ بھی ہو جائے گا ہو جائے گا نہیں ہونا چاہیے نا جناب یہ اب کیوں نہیں ہوگا کیسے صدر ہیں آپ کے آپ کا ہو جائے گا کب اب گھنٹہ گزر گیا میں نے مطالبہ کیا تھا آپ صدر ہیں کہ مناظر کو پانچ مسئلے پیش کریں کر گے کہ آپ کے ہاں پھر وہ باتیں جو ہیں نا سننے کے قابل نہیں آپ کے نے وہ لکھی ہیں ہم یہ بات نہیں بتانا چاہتے آپ صرف چلیں یہ کریں موضوع سے چھوٹے نا آپ جی کیا دیکھ رہے ٹھیک ہم نہیں چھوڑیں گے موضوع کو ہم موضوع کو نہیں چھوڑیں گے موضوع ہے آپ نے مجھے کہا دیکھ پوری دنیا دیکھ رہی ہے پورے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا کہ آپ لکھ کر دیں ہم متفق الحر اوید کو اگر ثابت کر دیں تو آپ مان جائے میں نے لکھ کے دے دیا آپ کر لیں آپ کب کریں گے گفتگو کب کریں گے کیا تھا نہیں مطلب یہ آپ نے کہا تھا نا مناظر نہیں میں نے اور باتیں بعد میں آپ کا ختم ہو گیا صدر آیا ہوا ہے جی میں سارا وقت دیتا ہوں کتی دلالت کتی سبوت پیش کریں ان, ان دو رہنوں کو نہیں دیں گے چلو نا یہ تین گھنٹے تے ہیں صدر صاحب چلو ابھی یہی رہے ہم یہاں تین گھنٹے سدر صاحب ہماری بات سنے کیا بتائیے کتنے منٹ گفتگو کریں گے بتائیے نا کتنا بات کریں گے میں ایک بات کرتا ہوں کریے ایک بات لیکن کرنا پتہ نہیں شیطان کی طرح بات کریں گے جی ایک وقت طے کرے کتنے منٹ گفتگو اپنی خیال کرتے ہوئے میں نے ایک منٹ میں بات کرنی ہے ایک منٹ میں بات کرتا ہوں ایک منٹ میں پہلی بات میں نے کہی تھی کہ کتی الدلالت کت ثبوت کا تعریف کرنے کے بعد والا نمبر دو جو ابتدائی مسئلہ طالب رحمان صاحب نے پیش کیا ہے اس کو کتی دلالت کت ثبوت ثابت کریں نمبر تین یہ ہے کہ آپ کے بارے بات ہوئی تھی کہ آپ نے کہا متفق آلائے روایتیں جو ہیں یہ قتل دلالت اور کت ثبوت ہیں اس کا ہم ثبوت پیش کرتے ہیں ان تین باتوں کو آپ پہلے رن میں پیش کریں لے آپ نے کچھ اور وعدہ کیا تھا کہ آ رہی ابھی تک کتاب آپ نے کتاب دینا ذرا جی آپ نے وعدہ کیا تھا کتاب آ رہی تقریب الروی طلب کی تھی آپ نے کب تک نہیں تھی آپ نے اب دیکھیں جی آتا ہے جی ذرا صدر دیکھنا چاہتا ہے دلالت کہاں آتا ہے جی آپ ماشاء اللہ آپس ہے گڑبڑ کر اچھا جی عوام یہ بات سمجھ رہی ہے عوام یہ بات دیکھ رہی ہے کہ دو مسئلے پر اپنے نعمانی صاحب نے اعتراض کیا کہ یہ کتی ثبوت اور دلالت نہیں ہم نے اس پر یہ بات طے کر لی کیونکہ یہ کتابیں اس کے لیے نہیں آئی تھی سوریہ حدیث کی کتابیں منگوا لیتے ہیں اگر آپ آج ہی یہ گفتگو رکھنا چاہتے ہیں عشا کے وقت ہمارا ایک منکر حدیث سے مناظرہ ہے اس کے بعد کل کو آپ یہ گفتگو رکھ لیں کہ یہ بخاری اور مسلم کی جو اصول ہم نے مقرر کیا جو مناظرہ آپس میں اب تک تھوڑی سی ذرا دیکھیں آپ کی بھارت میں لفظ موجود ہے کتو ثبوت اور کتلتھ موجود ہے نا یہ آؤٹ ہوگا ہاں ٹائم کر لینا یہ آپ کی بارت میں لفظ موجود ہے اور پھر آپ نے جو روایت مسئلہ پیش کرنی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اب اس کے لیے یہ کہا جائے کہ بعد میں وقت مانگا جائے گا جب پہلے آپ تیاری کر کے آتے جواب نہیں اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک جو ہم نے روایت پیش کی ہمارے نزدیک وہ کت ثبوت ہے اب اس مسئلے پر ہمارا اور آپ کا اتفاق ہو گیا کہ ہم ثابت کریں ہمارے نزدیک کی بات محدثین محدثین ہے نا کے مطابق ثابت کریں اگر تو آپ ابھی کہتے ہیں تو یہاں کتابیں ہم رکھ لیتے ہیں ایک گھنٹے کا وقفہ کر لیتے ہیں یا زہر کے بعد وقفہ کر لیتے ہیں کتاب لے آتے ہیں ہم ثابت کریں گے کہ بخاری اور مسلم کی یہ روایات جو ہم نے پیش کی ہیں یہ بھی قطعی ثبوت اور و دلالت ہیں لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہٹ جاتی ہے بات وہ جس طرح انہوں نے بات اٹھائی تھی خما آپ ایسا, مصرح ایسا مصرح کریں یہی اب ہمیں صاف تحریر دیں کہ اب فی الحال اس کا میں ثبوت نہیں دے سکتا میں کل فلاں وقت دوں گا تاریرا طے ہو گیا ہے یہ جی یہ پہلے سے طے شدہ پہلے سے شدہ ہے پہلے سے جواب یہ بات تو ہماری اب طے ہو چکی ہے کہ جو آپ نے اعتراض کیا ہے دو روایت میں جب سنیں بات پوری بات دیکھنا میری بات تو پوری ہو پانچ حوالے ہم نے پیش کیے دو حوالوں میں آپ کو اعتراض ہے کہ یہ کتی ثبوت اور کتنی دلالت نہیں سب تو کی کریں گے کیونکہ وہ کتاب اصول حدیث مناظرہ اس مسئلے پر ہونا تھا کہ مسائل منصوبہ میں یہ تقلید کرتے ہیں آپ کبھی کہتے ہیں قانون دکھائیں کہ ہم مسائل منصوبہ میں تقلید کو جائز لا دیتے ہیں ہم نے دکھانا ہے کہ آپ تقلید کرتے ہیں اور اس عمل کے لیے میں نے آپ کے گھر کی ہی کتاب اٹھا کر آپ کو دکھائی ہے جس میں آپ نے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں متواتر حدیث کے مقابلے میں اب بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے اس پر ہمارا آپس میں جھگڑا ہے اور اس کو ہم نے طے کر لیا ہے کہ یہ مناظرہ طے ہو چکا ہے اس پر ہمارا مناظرہ ہوگا آج رکھ لیں یا کل رکھ لیں وہ اس پہ جو پانچ آپ نے یہ کون بولا ہے درمیان میں اس دفعہ معافی آئندہ معافی نہیں ہوگی پانچ مسئلے بیان کیے ہیں میں نے پانچ مسئلے میں سے دو پر آپ کہتے ہیں اعتراض ہیں تین پر قرآن کی آیت پیش کی ہے اس کے کت ثبوت اور کت دلالت پر اگر آپ کو اعتراض ہے آپ اعتراض کریں نوٹ کروائیں میں اس کا جواب دوں اور جو طے ہو چکی ہے ان دونوں روایات پر جو ہم نے طے کر لیا ہے اس کو ہم ثابت کریں گے کہ واقعی یہ بھی کت ثبوت ہے جب پانچ میں سے تین جو قرآن کی آیات اور متواتر حدیث سے میں نے ثابت کیا کہ ہنفیوں کا مذہب کچھ اور ہے قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے ان کا جواب دے دو بہ ہمارا نحمد رسول نحمد رسول اہل کریں پہلے دو مسلوں کے بارے میں مولانا صاحب اب صاف کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا کتوں ثبوت ہونا اور کت دلالت ہونا بعد میں ثابت کروں گا اب فی الحال مولوی صاحب ہمیں یہ تحریر دیں کہ یہ پہلے دو مسئلے اب دیکھو نا قانون لکھ دیا ہم یہ ثابت کریں گے ہم یہ لکھا دی اگر ہم ثابت دلالت دلالت کریں گے نہ ثابت کر سکے تو ہماری شکست ہوگی اب ان دو مسئلوں میں یہ ثابت نہیں کر سکے اس لیے یہ پہلے یہ تحریر دیں کہ ان دو مسئلوں کے اندر جو میں نے یہ بات کی ہے یہ بالکل غلط ہے میں ان سے رجو کرتا ہوں اور باقی پھر آگے بات چلتی ہے یہ بھی کت ہیں ہم کو جو احادیث ہم نے پیش کی ہیں ثابت کریں گے کہ یہ بھی قطعی سبوت ہیں یہ میں تحریر آپ کو دے دیتا ہوں کہ دو مسئلے جو ہم نے پہلے بیان کیے دو مسئلے جو ہم نے پہلے بیان کیے ہم سابت کریں گے وہ بھی کت سبوت ہے یہ میں لکھ دیتا ہوں یہ آپ کی جو عبارت ہے اس عبارت میں مسائل منسوسا کی وضاحت موجود ہے ان کا کت ثبوت ہونا اب اس میں کت ثبوت یہ نہیں ہے ثابت آپ کر سکے تو سب ہے نہ تو شکست ہے ثابت نہیں کر سکے اس محفل میں نہیں کر سکے اس محفل میں آپ ثابت نہیں کر سکے لفظ لکھوں گا پہلے کا اس محفل میں آپ ثابت نہیں کر سکے اس محفل میں شکست مانے اور آئندہ کے لیے وعدہ کرنے میں ثابت کروں گا ابھی آپ کو اعتراض ہے میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں آپ کی آپ کے مطلب کی کتاب ہے پڑھنے لگا ہوں اچھا جی انا مار آیا جہاں اعتراض ہوگا چھوڑ نہیں جا رہا جناب یہ آپ کو جہاں اعتراض ہے وہ پڑھے آپ نے یہ چھوڑا ہے یہ آپ کے گھر کی کے گھر سے کتاب میں نے لی وقت نقل بعض الحفاد ال متاثرین میں اسلح قول جو سلاح جماعت میں نے شافیہ وہ متبادر بھی میں نے سنی تھی آپ نوٹ کریں اور اس پر اعتراض بعد میں کیا مسلا ابھی اسحاق مسلا پڑھ دیا میں نے میں کون ہے ابن صلاح پڑھ دیا میں نے حامد انسفرائنی والقاضی ابھی طیب شیخ ابھی شرازی منل حلفیا تھے ولقاضی عبد البہ من مالکیا تھے میں نے ساری عبانت پڑھ دی ہے کہ یہ ہنفی شافی مالکی اہل حدیث اشعری سلفی یہ سارے کے سارے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ قطع قطع العمل ہے یہ میں نے ثابت کر دیا اب میری باری چکے ہے میرا پانچ منٹ ٹائم پورا کریں میں نے پانچ میں نے پانچ مسئلے بیان کیے تھے پانچ مسئلوں میں سے قرآن کی آیت بھی پڑی تھی میں نے ثابت کیا کہ ذنا کرنے والے پر اللہ کا قرآن حد لگا رہا ہے اور ہنفی کہتے ہیں کسی عورت کو کرائے پہ لے لو اور اس سے ذریعے کرو اللہ کہتا ہے حد ہے اس کو مارو ترے اور یہ کہتے ہیں لا حد اس پر کوئی حد نہیں جناب یہ آپ کا مسئلہ قرآن سے ٹکرا گیا متواتر حدیث میں نے پڑھی کہ مدینہ حرم ہے اور آپ کی کتاب سے پڑھی کہ وہ کہتے ہیں مدینہ ہمارے نزدیک حرم نہیں میں نے قرآن سے پڑھا کہ مشرق بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے اور آپ کی کتاب نے کہا کہ یہ مشرق بیت اللہ میں داخل ہو جائے لا لابا سبھی کوئی حرج نہیں یہ میں نے قرآن کی آیت سے اپنا مسئلہ ثابت کیا اور آپ کی کتابوں سے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے اب تو یہ بات بھی نہیں کہ یہ کتی ثبوت یا کتی دلالت, ہے, دلالت ہے اب تو رب کا قرآن ہے حضرت صاحب ادھر دیکھے ذرا یونس صاحب میری طرف متوجہ میں آپ کی برات کو دیکھ رہا ہوں اچھا دوبارہ آ, دیکھ آ, لیں میں نے تو اب آ. رب کے قرآن سے پڑھنا شروع کر دیا کہ رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مشرق بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور آج بھی کوئی مشرق بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن آپ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ کے مذہب میں مشرق بیت اللہ میں داخل ہو سکتا ہے اچھا ایک اور مسئلہ ہوا ہم نے یہ بات لکھ دی ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور آپ کے مذہب کی کتاب ہدایا اٹھاتا ہوں جس میں جس کو کہتے ہیں کہ ہدایہ کل قرآن ہدایہ قرآن کی مانند ہے اس میں لکھا ہے ومن کہ جو شخص کسی بچے کو سمندر میں ڈبو کے قتل کرتا ہے یا کسی بالک کو قتل کرتا ہے اس کا کوئی کتاس نہیں لیا جائے گا یہ رب کے قرآن سے ٹکرا رہی ہے اب تو بخاری اور مسلم والی بات بھی ایک طرف ہو گئی اب تو ہم نے آپ کو رب کے قرآن سے ٹکرانے والے مسئلے بتائے ہیں کہ کوئی سمندر میں کسی بچے کو یا کسی بالک کو ڈبو کر قتل کر دیتا ہے آپ کے مذہب میں اس پر کوئی حد نہیں ہے کساس نہیں اور رب کا قرآن کہتا ہے کہ جو شخص کسی کو بھی قطر کرتا ہے الس و بل کہ جان کے بدلے میں جان لی جائے گی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعزیز بھی اس میں بنی پڑی ہیں اسی طریقے سے میں ایک اور مسئلہ بیان کرتا ہوں جنا کے بارے میں اللہ نے کہا جو زنا کرتا ہے اس پر حد لگائی جائے گی اور آپ کی کتاب ہدایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص محرمات سے نکاح کرتا ہے پر فضر بھی اس کے ساتھ پتی بھی کرتا ہے نزدیک اس پر حد نہیں لگائی جائے گی یہ ہے جو ربان سے ٹکراتا ہے اس لیے اب تو میں قرآن کی وہ آیات پڑھ رہا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے, حدیث کے ساتھ بھی ثابت ہے وہ مسئلہ اور آپ کی فقہ میں یہ بات موجود ہے کہ یہ مسئلہ رب کے قرآن سے ٹکرا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکرا رہا ہے اور آپ اس ٹکرانے کے باوجود اس پر عمل کرتے ہیں ہاں جی آپ یہ قرآن کی ایک اور پانچ آدمی اور میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرتا ہوں کہ یہ ہے شامی اور اس کا سفر نمبر ایک سو ہے اس پر یہ لکھا ہوا ہے اگر کسی کی پیشانی اگر کسی کی نکیر پھوٹی ہوئی دماج اگر وہ فاطہ کو دم سے خون سے اپنی پیشانی پر نہ مدہوس علی ہل کریں بات یہ تر رہی ہے کہ ان مسائل کو ثابت کیا جائے کہ یہ نس کتی ثبوت اور کتی دلالت سے ثابت ہے مطلب اب اس میں اس میں پہلے جو دو مسئلے تھے ان کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے کی طرف ہے ہے جواب میں نے دینا انشاءاللہ یہ جو دو مسئلے تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو یہ پہلے تو ادھر ادھر ہٹ رہے تھے اب یہاں سے عبارت پڑی اب دیکھیں پہلے اس سے بھی ایک مناظرے میں ہماری ان کی بات ہے جمہور محدے سے ان کا فیصلہ مانا جاتا ہے یہاں پر کیا ہے کہ متواتر کے علاوہ یہ خبر واحد وغیرہ ہو تو یہ زن کا فائدہ دیتی ہے محققین اکثرین کا مذہب یہی ہے اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یقین کا فائدہ دیتی ہے یہ کیا ہے نقال بعض الحفاظ المتا بعض الحفاظ المتا وہ بھی متاخرین جمہور نہیں جمہور محدثین محققین کیا کہتے ہیں یوفید ضلع لم یتواتر جب تک متواتر نہ ہو تو وہ ذنی ہے وہ کتی اور یقینی نہیں ہے آیا اس کا بھی ترجم جی وہ وہ وہ تو کرنے کرنے والے والے ہیں ہیں ان سے نکل کرنے والے باز جو آگے بات ہے وہ کیا محققین محققین اثرین جو ہے اور یہ جو آپ نے پھر تیسرا مسئلہ پیش کیا تھا اس میں کہہ رہا تھا یہ مشتابی کال وغیرہ نہیں ہے خاں یہ مستاجر وغیرہ کے بعد جو کر رہے تھے یہ میرے پاس ہے ہماری رد المحتار در مختار اس کے حاشی پر در مختار ہے در مختار کے اندر یہ موجود ہے مستر صفا ایک سو ستاون صفا ایک سو ستاون جلد نمبر تین ہے اس کے اوپر موجود ہے اس عورت کے ساتھ اجرت پہ لیا اور جنا اس کے ساتھ کیا تو قانون ہمارا کیا وقو وجوب الحد ہمارا جو ہے وہ یہ اس اس کہ پر صاف یہاں پر لفظ موجود ہے اب اس میں وہ ذرا سی بات وہاں سے اور دوسری بات نہیں سنائی بات صاف کہہ رہے ہیں تو ہمارے پاس وہ بسانے وہ بات مانے صدر صاحب کتلت اور ثبوت نہیں آ رہی اپنے مناظر کو پابند کریں اگر مناظر کو کسی لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں لوگ سمجھ چکے ہیں جو بات یہ دلالت اور کتیا ثبوت وہ ابھی تک نہیں آ رہی مسائل میں آپ جائیں گے آپ یہ پیش کر رہے ہیں کہ مساجرہ کے ساتھ آپ یہ پیش کر رہے ہیں کہ محرمات کے ساتھ نکاح وہ بھی آدھی بھارت پیش کر رہے ہیں پوری نہیں پیش کر رہے ہیں, ہم ثابت کریں گے اسی طریقے سے جو انہوں نے مسئلہ لکھا ہے پڑھا ہے اس رد المختار کا کہ اس میں فاتحہ کے لکھنے کا مسئلہ انہوں نے پورا مسئلہ نہیں پڑھا یہ کام نہ کرنے دیں اپنے مناظر کو اگر آپ میں کوئی انصاف کی کوئی بات ہے تو مناظر کو پابند رکھیں آپ ایک حکم کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نبی کا فرمان یاد رکھیں کہ جو حکم بنتا ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ گویا کہ میں بغیر چھری کے صبح ہو چکا ہوں انصاف کا دامن نہ چھوڑے انصاف کو نہ چھوڑیں میرے مناظر نے اگر کوئی مناظرے کے اصول سے موضوع سے ہٹ کر بات کیا مجھے آپ گرفت کریں میں انشاءاللہ مناظر کو پابند کروں گا آپ نے ابھی تک نہیں کیا آپ نے وعدہ کیا تھا آپ لکھ کر دیں ابھی تک نہیں دے رہے میں نے دیا اور آپ نے ثبوت ابھی تک پیش نہیں کیا مناظر کو پابند کریں اگر اس طرح جزیات مسائل میں جائیں گے آدھی پڑھیں گے آدھی وہ پڑھیں گے یہ بات حل نہیں ہوگی یہ تو اس طرح مجھے سمجھ آتا ہے کہ جس طرح کوئی منکرین حدیث اٹھ پر حدیث کے شاز کو لے کر حدیث کا انکار کر دے آج فکر کے شاز کو لے کر فکر سے بازن کرنا یہ بےنی میرے نزدیک روش یہی ہے جس طرح کی منکرین حدیث نے اختیار کیا ہے آپ مناظر کو پابند کریں ماشاء ویسے آپ کی سیاست بہت اچھی ہے اپنے مناظر کو راحت دینے کا آپ نے بہت اچھا سلوک نکالا ہے بات یہ ہے کہ اب تو انہوں نے آیات کوڈ کرنا شروع کی اور اس کے مقابل آپ کے فقہ سے کتابیں اور حوالے پیش کرنا شروع کیے اور اب ابھی تک اسی قطعی و ثبوت کے یعنی بھوس سے نہیں نکل پائے اب بات تو چلی ہے آپ نے انہوں نے جو ان کے حوالوں پر اعتراض کیا اس کا جواب سنیں اصل جو موضوع تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حوالہ جات ہیں بات اس پر نہیں ہوئی کہ فقہ حنفی کے عبارات پر اعتراض ہے یا اہل دیس کی فقہ پر اعتراض ہے موضوع یہ ہے کہ تقلید ثابت کرنی یا مسائل مسائل منسوخ اللہ قطع دلالت اور کت ثبوت میں میں نے آپ سے یہ ایک منٹ مانگا تھا آپ نے کہا بات کریں میں جواب دیتا ہوں میں نے کہا تین باتوں کا جواب دیں صدر صاحب آپ کے مناظر دے کہ قطیت دلالت کتی ثبوت کہتے کس کو ہیں نمبر دو بات آپ نے مانگی تھی کہ متفق علیہ روایات کو ہم ثابت کریں گے کہ یہ کت دلالت اور کت ثبوت ہیں میں نے کہا تھا جو محدثین محدسین کا حوالہ پیش کریں کہ متفق علیہ روایات جو ہیں یہ کت دلالت کت ثبوت ہے ابھی تک آپ نے اس پر پیش نہیں کیا جو قول تقریبا راوی سے مناظر آپ نے پیش کیا ہے وہ بعض کا کال ہے جماہیر کا قول نہیں ہے یہ انہوں نے جو پیش کیا آپ کے سامنے محدسین اکثریت کا کال پیش کیا نمبر دو یہ مسلم کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے یہ صاحب لکھا ہوا ہے علیہ جماہر المسلمین صحابت و تاب جماہر المسلمین لکھا ہے تو آپ ایسا حوالہ پیش کریں کہ جماہیر جماہر کہتے کیا ہیں جی یہ سبوت ہوتی ہے یہ کہتے ہیں جیسا کہ تدیب الرابی کا حوالہ ہے آپ مناظر کو پابند کریں جو لکھا ہے اس پر چلیں اگر آپ فقہ کے فکا کے مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں دیکھیں بات سمجھیں دوسرا موضوع ہے شروع کرے نا اگر آپ کو اس بات کی چاند ہے کہ فقہ انفی پر آپ اعتراض کریں ہم فقہ غیر مقلدین پر ہم کریں آپ اس کا جواب دیں ہم اپنی کا جواب دیں وہ دوسرا علاقہ موضوع ہے وہ ابھی آپ کو کریں کر لیں ویسے اب تک آپ کے مناظر سے زیادہ آپ نے بات کی ہے بات یہ ہے بات کرنی چلی پڑتی ہے بات یہی ہے نا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سیاست بہت کامیاب ہے آپ نے اپنے مناظر کو راہ دینا آپ نے جواب نہیں دینا مطلب ہماری سیاست ہی صحیح لیکن آپ نے جواب نہیں دینا بات سنیے عبادت جو ہمارے پاس ہے نا کہ اگر اہل حدیث یہ بات ثابت کریں کہ اناف مسائل منصوصہ میں بھی تقلید کرتے ہیں جی یہ بات ثابت کریں گے کہ اناف مسائل منصوصہ میں بھی تقلید کرتے ہیں کے مغل کی تھی کی ہے اس طرح جس طرح میں آپ کی بات سن رہا ہوں لیکن آپ آدھی پڑھ رہے ہیں نا جس طرح آپ کی بات میں اسی طرح سن رہا ہوں اگر حدیث یہ بات ثابت کریں کہ اناف اناف مسائل منصوصہ میں بھی تقلید کرتے ہیں تو یہ عناز کی شکست ہوگی بات اس بات پر ہو رہی آپ کے مناظر نے بھی دو سے زیادہ مرتبہ یہ بات مسائل سے اصول کی کی طرف لے جانے کوشش کی یہ ہم مانتے ہیں کہ وہ دکھانے کے اور کھانے کے اور کہیں ہوتے ہیں نا اصول کی حد تک تو یہ عبادتیں دکھائی جا سکتی ہیں کہ ہم جہاں بھی لا جہاں وہاں نہیں ہوگا جہاں نس ہوگی وہاں تکلیف نہیں ہوگی لیکن بات یہ ہو رہی کہ عملی طور پر ہمارے حدفی بھائیوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ منصوص مسائل میں تقریر کرتے ہیں تو اس بار کے بارے میں بتائیے کہ کوئی بات اگر انہوں نے موضوع سے اٹھ کر کی ہو جی میں بتا رہا ہوں نا آپ نے یہ اوپر صرف یہ پڑھ دیا نا کہ منصوص میں بھی تقریب کرتے ہیں تو یہ ناو کی شکست ہوگی لیکن مسائل منصوص کی جو وضاحت آگے لکھی ہوئی ہے مسائل منصوص کون سے ہوں گے کت دلالت اور کت ثبوت ہوں گے یہ اسی تحریر جس, جس, جس سے آپ قطرار رہے ہیں وہ آپ ابھی تک ایک نس پیش کرتے کہ کت ثبوت بھی ہوتی کت یدھ دلالت بھی ہوتی اور پھر اس کے مقابلے میں مسئلہ پیش کرتے تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں بات ختم ہو جاتی تھا آپ نے جس تر... آپ کے مناظر نے جس ترتیب سے مسائل شروع کیے پہلا مسئلہ نمبر دو نمبر تین نمبر چار بجائے اس کے کہ وہ آگے جاتا نا پہلے ہی مسئلے کو اگر ایک ہی مسئلہ ثابت ہو جائے جو مسائل منسوس علی علئے ثبوت اور کت دلالت کے مقابلے میں تقریر ہو رہی ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے تو آگے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا پھر ضروری تو نہیں ہے کہ ہم تین گھنٹے ہی پورے کریں ہم نے ہمارے مناظر نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کی بات تسلیم کر لیں گے میں نے آپ کو لکھ کر دے دیا ہے کہ ہم تسلیم کر لیں گے آپ اس طرح کیوں نہیں آتے کہ کت دلالت اور کت ثبوت باقی آپ یہ بار بار کہتے ہیں آپ سیاست کرتے ہیں کہ مناظر کو راہ دینی ہے کیا آپ کا مناظر تکلیف میں ہے کیوں تکلیف میں ہے ہمارا تو نہیں آپ آپ کہتے ہیں یہ ہے اب کتی دلالت یہ کلو نہیں نکلے گی ان شاء اب اس منظر وہ تو کہہ چکی ہے کہ ہراچل میں ہم کتی دلالت کتی ثبوت نہیں ثابت کر سکتے سے دیا ہے اب نے کرنا دے تو ان کی مرضی کی بات ہے اس ماحول میں ہم کتنی دلالت کتلی ثبوت اور کہا ہے کہ نہیں کہا انصاف کرو نہیں ثابت کر سکتے اور نہ کرتے ہیں زور کا ٹائم <تیم حلو تاحد> دے دیں پہلے کیوں جب کتیاں اور ریسٹ ہو گیا ہاں دو منٹ رہتے ہیں آپ پورے موڑ لا چھوڑو دو منٹ پورے کام چھوڑے تھے نحمد رسول بات چل رہی ہے مسائل منسوخہ کی اب دیکھیں اس کے بارے میں صاف ہم ثابت کر چکے ہیں کہ خبر واحد جو ہوتی ہے وہ ظنی ہوتی ہے کتی نہیں ہوتی بات ہے کتی کی کتی کی بات نہیں کرتے اور جمہور محدثین کو چھوڑتے ہیں یہ مسلم شریف سے میں جو پیش کر رہا تھا جماہیر المسلمین من الصحابہ و تابعین صحابہ تابعین من, من المحدسین و فکاب و صحابل رسول ان تمام کا نظریہ یہ ہے کہ خبر واحد ظنی ہے ظنی کتی نہیں ہے تو آپ جو کتی جو بات ہے کتی پیش کریں کتی کے علاوہ نہیں پیش کر سکتے باقی یہ صدر صاحب خم خم کہتے ہیں کہ جی اس طرح مناظر کو آرام دیا جا رہا ہے وہ اصل میں مرو و اس طرح وہ خود کرتے ہیں نا مناظر کو بڑا <laughs> کر رہے ہیں بار بار یہ اس کے ساتھ میں پیش یہ کر رہا تھا کہ جو بھی آپ بات کریں بات سیدھی ہے قانون کی بات ہے کوئی مسئلہ پیش کرے اس مسئلہ میں نص پیش کریں پہلے ثابت کریں کتنی جی ثبوت ہے اور کتی ثبوت کب ہوتی ہے جب متواتر ہو یہ فتو باری کا حوالہ سے یہ بخاری شریف کے حاشیے پر صفحہ ایک ہزار چھتر اور صفحہ ایک ہزار ستہتر دونوں پہ یہاں بھی یہ موجود ہے کہ لا الا ما لم يتواتر جیسے مولوی صاحب سمجھ متواتر متواتر ترا خدا کا بندہ متواتر ہے اور یہ لم یہ یا تر مول لم یتواتر وہ ہے یا ذرا سمجھ کچھ آپ کے نزدیک تو یہی ہوتا ہے تر کی جگہ تر اور تر کی جگہ تر یہی کچھ کر کے گزارا کرنا ہوتا ہے نے جو بھی پیش کرے اس کے علاوہ یعنی کتن پابند کریں کوئی ایک مسئلہ جب تک وہ کرے جس طرح تین منٹ کی گفتگو کے بعد صدر صاحب بولے تھے ان کے میری بھی تین منٹ کی گفتگو کے بعد یہ بولیں گے وہ بولے تھے انہوں نے سنا تھا اب یہ بولیں گے وہ سنیں گے دو منٹ میں لوں گا معاملہ برابر ہو جائے حضرت صاحب درمیان دو آٹھ مسئلے میں نے بیان کیے حضرت صاحب کو صرف دو مسئلوں پر اختلاف ہوا کہ یہ کتی ثبوت اور کتی الدلالت دلالت نہیں وہ جو حدیث میں نے پیش کی بخاری سے بخاری اور مسلم کی روایات